تم ازوا اور لوگو تم تین جماعتوں میں بٹ جاؤ گے قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے تین جماعتوں میں بٹ جائیں گے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت عرش کے دائیں جانب ہوگی اور ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سدی کا قول ہے کہ یہ عام جنتی لوگ ہوں گے اور دوسری جماعت عرش کے بائیں جانب ہوگی اور ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے اور تینوں جماعت اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف سبقت کرنے والوں کی ہوگی اور یہ انبیاء و رسل اور رسول اور صدیقین و شہداء ہوں گے اور ان کی تعداد دائیں طرف والی جماعت سے کم ہوگی اصحاب الیمین نہایت ہی راحت و سعادت اور فرحت و شادمانی میں اور اصحاب الشمال بہت ہی زیادہ دکھ تکلیف اور حزن و علم میں ہوں گے اور جن لوگوں نے ظہور حق کے بعد ایمان و بندگی کی طرف سبقت کی اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں پہاڑ جیسی مصیبتوں پر صبر کیا اور ہر حال میں اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں اس دن جنتِ نعیم میں بلند ترین مقام سے نوازے گا اور اس پر مستضاد یہ کہ انہیں اللہ اپنی قربت سے نوازے گا